قال حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا بريرة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا أباهر قلت لبيك رسول الله قال إلحق ومضى فاتبعته فدخل فأستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن قالوا أهداب لك فلان أو فلانة قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلامي لا يأبون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فسأني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم برد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا أباهر قلت نبيك يا رسول الله قال خذ فأعطيهم فاخذت القداح فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القداح واعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القداح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القداح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فاخذ القداح فضعه على يده فنظر الي فتبسم فقال اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب فطعدت فشربت فقال إشرب فشربت فما زال يقول إشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وتمى وشريب الفضلة أحسنت جزاك الله الله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 وحل علی براہیم ان کا حمید مجید لنا الا ما لم تھنتر علی مرحکیم ربش رحلی سودلی ویسرلی امری بعد باب كيف كان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم وا صحابی متخلی ہم منت دنیا یہ باب ہے کہ کس طرح کی گزران تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عائش مراد دنیا کی عائش گزر اوقات یا معیشت نبی علیہ السلام کی کیسی تھی اور آپ کے صحابہ کی گزران کیسی تھی بتخلی ہے میرا دنیا اور یہ باب ہے دنیا سے الہدگی اختیار کرنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نام کس طرح دنیا سے کنارہ کشی علیحدگی اور لا لعلقی اختیار کیے ہوئے تھے کئی فاقان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسحابی یہ اسحابی کا عطف النبی پر ہے اور تخلی کا عطف کئیفا پر اور دونوں مجرور ہیں یہ باب امام بخاری نے قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی معیشت اور گزر اوقات کے تعلق سے کہ وہ کیسی تھی اور کس طرح دنیا سے وہ بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے اور ایک لا تعلقی قائم کر رکھی تھی پیچھے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ جنگ خندق کے موقع پر جو ایک جملہ آپ کی زبان پر تھا جو ایک شعر بن گیا تو اس کا پہلا جز یا پہلا اللہم لا اللہ عیش الا عیش الآخر کہ زندگی تو آخرت کی ہے دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے اور دنیا میں مریشت کی وسعت کوئی مطلوب یا مقصود نہیں ہے اصل عائش آخرت کی ہے دنیا کی نہیں تو اس سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق واضح ہوتا ہے دنیا کی عائش سے کہ بالکل ایک بے رغبتی اور لا تعلقی کی کیفیت تھی اور صحابہ کرام بھی نبی علیہ اسلام کی تربیت یافتہ تھے وہ بھی دنیا میں قد راغب نہ تھے اور نہ ہی دنیا سے کوئی ایسا شغف تھا جس کے حصول کے لیے وہ اپنے لیل و نہار کے زیادہ اوقات صرف کرتے ہوں جب جنگ احد میں مسلمان عارضی طور پہ پسپا ہوئے تھے اور دراصل وہ درہ پر معمور جو پچاس صحابہ تھے وہ نیچے اتر آئے اور وہیں سے کفار مکہ نے خالی جگہ دیکھ کر تیر اندازی کی اور بڑا نقصان ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ من کم میں یورید النیا کہ تم میں سے کچھ لوگ جن کا قص اور ارادہ دنیا کا ہے دنیا چاہتے ہیں اس آیت کے نظول پر عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کا تبصرہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ دنیا کی رغبت بھی ہوتی ہے کوئی چیز ورنہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک بالکل ٹھیک اور بالکل ایک گھاٹے کی چیز ہے اور دھوکے کا سامان ہے اور کوئی اس سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ کوئی شغف ہوتا ہے اور نہ کوئی رغبت ہوتی ہے مجھے جب اللہ آباد نے فرما دیا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے تو پھر مجھے ماننا پڑا کہ دنیا کی چاہت بھی کوئی چیز ہے ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ دنیا کی چاہت کوئی چیز نہیں اور دنیا کی رغبت اور خواہش کوئی چیز نہیں ایک آغاز عمل ہے تو اس سے صحابۂ کرام کا ذہن بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا سے ان کا تعلق ایسا تھا امام بخائی رحمہ اللہ نے اس باب میں آٹھ احادیث بیان فرمائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیاض مبارکہ کے مختلف گوشوں کو واضح کرتی ہے کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کیا تعلق تھا اور کیسا لگاؤ تھا اور اس وقت فضا کیسی تھی جس فضا میں علیہ اسلام بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے یہ پہلی حدیث جو ہے اس میں قصہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم بن نحو من نصف حاضل حدیث کہ ہمیں یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے تقریباً آدھی عدیث مجھے ابو نعیم نے روایت کی ہے قعال حد ثنا عمر مغر قعال حد ثنا مجاہد آگے انا بہ حریرا ابو حریرا سہ یہ سارا قصہ منقول ہے تو اس پر یہ شارحین اور علماء کچھ تامل اور توقف پر مجبور ہیں کہ اس سے کیا مراد یہ کون سا نصف حصہ ابو نعیم نے روایت کیا پہلا یا آخری اور بعض علماء کا قول ہے کہ جو شروع کی آدھی حدیث ہے ابو نعیم سے مروی ہے اور باقی مذاکر امام بخاری نے لی اور روایت کی لیکن حاصل حجر اسلانی رحمہ اللہ نے تغلیق تعلیق میں باقاعدہ اس پوری حدیث کے لیے اسانیب جمع کر کے بیان کی ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ پوری حدیث مسند ہے اور امام بخاری کی اسانید اس حدیث کی روایت میں موجود ہیں تو ابو حریر رضی اللہ ہو اس قصے کے راضی ہیں کان یا غول و فرمایا کرتے تھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے اس اللہ کی قسم یہ آلہ ہی ان حمزہ بھی حرف قسم ہے گو یہ غیر معروف ہے بہت کم اس کا استعمال ہے حروف قسم چار ہیں با واؤ تا اور لام جو معروف ہیں اور کتب میں موجود اور مذکور ہیں با واؤ تا اور لام یہ طلبہ کے فائدے کے لیے ہمارے شیخ حاکم علی ذہبی رحمہ اللہ اس قسم کے نکات وہ کبھی کبھی بتایا کرتے تھے بلکہ کثرت سے کہ اگر روف قسم آپ نے یاد کرنے ہیں تو لفظ بوتل یہ تو اردو کا لفظ ہے تو بوتل کے چاروں روف قسم کے ہیں باوی واؤ با بی, بی تاوی اور لان بھی اس طرح کے نقطے وہ اکثر بتایا کرتے تھے ہمیں تو یہ آل اللہ حمزہ جو شروع میں ہے یہ حرف قسم آ اللہ ہی اللہ کی قسم بعض روایتوں میں اللہ ہی ہے نہیں حمزہ نہیں ہے تو وہاں جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ حرف قسم محروف ہے اصل میں و ہی اور جو حرف قسم لفظ جلالہ اللہ کے ساتھ ہو تو مذکور ہو تو بھی مجرور ہوگا اور معذوف ہو تو بھی مجرور ہوگا تو اللہ ہی میں مذکور نہیں ہے اصل میں واللہ ہی ہے لیکن قاعدے کے مطابق اس کو مجرور ہی پڑھا جائے گا تو آبی لا اللہ, اللہ, بی اللہ ہو اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے کندو جی ان کند الاحطم کبھی دی عدالد من نل یہ ان محفو من نلمسقلا کہ بلا شبہ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بھوک کی شدت کی بنا پر زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا اتنی بھوک ہوتی تین تین دن کا فاقہ ہوتا اور ایک خشی کیسی سی کیفیت کاری ہونے والی ہوتی تو پیٹ کو سہارا دینے کے لیے میں کبھی کبھی اپنے پیٹ کے بل بھوک کی شدت کی بنا پر پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاتا وہ ان کنت الشد الحجر علا بتنی میں درج اور ایسا بھی ہوتا کہ بعض اوقات میں بھوک کی شدت کی بنا پر پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا پتھر باندھنے کا فائدہ کیا ہے کہ پیٹ کو ایک سہارا محسوس ہو اس دباؤ کی صورت میں اور کمر سیدھی رہے جب پیٹ پر پتھر باندھا ہوگا تو کمر جھکے گی نہیں بلکہ سیدھی رہے گی یہ یعنی ایک دستور تھا اہل عرب میں کہ اگر کبھی شدت کی بھوک محسوس ہوتی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے بعض راتوں میں حجر کی جگہ حجز کل آ رہے تھے زا کے ساتھ الحجز اور حجز سے مراد پیٹ پر کپڑا لپیٹنا یعنی کمر اور پیٹ پر کپڑا جو ہے وہ باندھ دینا وہ پتھر والا کام ہی کرتا ہے یعنی ایک طرح کا سہارا کمر کو سیدھا رکھنا اور بھوک کی شدت کو اس طرح مٹانے کی کوشش کرنا ایک بہلاوا سمجھ لیجئے اور یہ یعنی پیٹ پر پتھر باندھنا یہ نبی اللہ اسلام کی سیرت و طیبہ میں کئی بار آیا ہے جنگ خند کے موقع پر آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور ایک قصہ بھی مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے اور تھوڑی دیر بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے تو جب پتہ چلا کہ گھر سے باہر کیوں آئے ہیں بھوک کی شدت کی بنا پر ابو بکر صدیق اللہ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر بندہ ہوا تھا اور عمر بن خطاب رضی عنہ نے کپڑا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا اور پھر رسول اللہ صاحب نے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے یعنی کتنے دن کا فاقہ تھا اور کتنی بھوک کی شدت ایک تو پتھر بندھے ہوئے تھے اور پھر بے قراری میں گھر سے باہر ٹہل رہے ہیں تو یہ یعنی آپ کی سیرت طیبہ میں اس قسم کے واقعات مذکور اور مروی ہیں کہ شدت کا فاقہ ہوتا اور شدت کی بھوک ہوتی جو آپ کی تنگی عائش کی دلیل ہے اور یہ تنگی عائش کسی حوان یا تدلیل کی بنا پر نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک آزمائش ہوتی ہے رفت دراجات کے لیے اور زیادہ اجر عطا رمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کھلانے پلانے پر قادر ہے لیکن اس طرح کے مراحل انبیاء کی زندگی میں آتے ہیں اور صالحین کی زندگی میں کہ ان کو فاقے برداشت کرنا پڑتے ہیں تو یہ فاقے برداشت کرنا کسی دنیاوی تزلیل کی بنا پر نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور صالحین کے دراجات کو مزید رفعت اور بلندی ادا فرماتا ہے فراج یہ تینوں ساتھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کے یہاں چلے گئے ابو الحسن اور ان کے یہاں کھجوریں کھانا اور پھر انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تناول فرمانا یہ قصہ مروی گئی ہے صحیح مسلم میں تو باہر کیف پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھوک کی شدت کی بنا پر انہوں نے فرماتے ہیں کہ ملاقات قائد تو قائد على اللہ تریقم الت یخر جوون ہو اور ایک دن میں بیٹھ گیا ان کے رستے پر جس راستے سے یعنی یہ معتبر صحابہ اور نبی السلام گزرا کرتے تھے اب بخش دیکھ رضیٰن جب مسجد میں آتے اسی راستے سے گزرتے عمر بن خطاب آتے اسی راستے سے گزرتے اور بعض اوقات نبی السلام اس راستے پہ نظر آتے تو میں بھوک کی شدت کی بنا پر قراری میں اس راستے پر آ کر بیٹھ گیا کہ یہ ساتھی گزریں گے اور کوئی نہ کوئی میری کیفیت بھانپ جائے گا اور مجھے کھانا کھلا دے گا فمر ابو بکر تو تھوڑی دیر بعد ابو بکر سے دیکھ رضو کا گزر ہوا فصل الت ان آیت من کتاب اللہ تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی اس آیت کا کیا مفہوم ہے حالانکہ وہ آیت آسان بھی تھی اور تفسیر بھی واضح تھی تو میں نے سوچا کہ اس آیت کے مضمون پر وہ بھانپ جائیں گے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی مجھے تلاش کے باوجود یعنی کسی حوالے سے یہ نہیں ملا کہ وہ آیت کون سی تھی مگر ہمارے بعض میں نے بتایا کہ وہ عائد مجھے علی انفسین ولو ابھی ہم خساس کہ وہ جو متقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود وہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود بھوک اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں تو اس آیت کی بابت انہوں نے پوچھنا چاہا ابو بخش صدیق رضرانوں سے تو فرماتے ہیں کہ ما الطح اللہ عانی میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ وہ سمجھ جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں مجھے سیر کر دیں یعنی کس طرح سمجھ جائیں یا تو اس آیت کے مضمون پر کہ آیت تو سہل اور تفسیر بھی واضح ہے تو سمجھ جائیں کہ ابو وہ کی کیا مراد ہے اور یہ میری آواز کی نقاحت محسوس کرتے ہوئے کہ ابو حریرا بات کر رہے ہیں اور ان کے لہجے میں اور ان کی گفتگو میں کمزوری ہے تو اس کمزوری پر بھاگ جائیں کہ ابو رو کو بھوک لگی فمر فلم یا تو ابو ابو صدیق وہاں سے گزر گئے جو بات کرنی تھی کی اور کچھ کھلانے کے تعلق سے بات نہیں کی مر بھی عمر پھر عمر گزرے فصعل تو آیت من کتاب اللہ ان سے بھی میں نے آیت کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہا ماسالت اللہ لبانی اور ان سے بھی میں نے اسی لیے سوال کیا کہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں یا تو عائد کے مضمون کو بھانپ لیں اور یا میرے آواز کی نقاہت کو بھانپ لیں فمر فلم یا وہ بھی کچھ بات کر کے گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا امیر عمر کے بارے میں بعد میں آتا ہے جب پورا قصہ یہ ختم ہو گیا تو ان کو بتایا گیا پتہ چلا اس قصے کا تو پھر انہوں نے بڑا اظہار افسوس کیا کہ کاش میں ابو حرا کو اپنے گھر لے آ لے جاتا اور کھانا کھلا دیتا اگر کھانا کھلا دیتا تو یہ عمل مجھے دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی لگتا تو بہرحال فمہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے پاس سے ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا فتب محین اور عانی انہوں نے تبسم اختیار کیا مسکرائے جب مجھے دیکھا مغرف و معافی نفسی بما معافی بجے اور میری حالت دیکھ کر اور میرا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم بلا کے ذہین تھے اور وہ حرا کی کیفیت اور ان کی حالت دیکھ کے سمجھ گئے اور ان کے چہرے میں کمزوری اور نقاحت کہ آثار دیکھ کر سمجھ گئے کہ ابو حیرا کو بھوک لگی ثم مقالہ پھر فرمایا اباہر اباہر یہ ابو حریرا یہ انہیں کی انہی کنیت ہے تو اباہر جو ہے یہ منادہ ہے اس کو منازع مرکم کہہ لیجیے ترقیم کے ساتھ اسلم ابو حریرا ہی ہے اور منادہ نے بعض اوقات شفقت اور محبت کے بنا پر نام کے آخری حرف کو ایک یا دو حرفوں کو حذف کر دیا جاتا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے اس سے محبت اور پیار کے اظہار کے لیے تو اصل میں یا آبا حریرہ ہے تو آپ نے آخری جو ہیں وہ الفاظ حذف کر دی آخری حروف حذف کر کے یا آبا حرف کہا یہ کہ قسم کا محبت اور شفقت اور پیار کا اظہار جیسے نبی اسلام آباد بعد عائشہ صدیقہ ردِ رانہ کو یا آئیشو کہا کرتے تھے اور جناب فاطمہ کچھ یا فاطمہ کہا کرتے تھے آخری حرف حذف کر کے تو یہ منادہ مرخم کہلاتا ہے اور یا پھر یہ معنیٰ تو وہی ہے جو ان کے جو حریرا کا معنی ہے حریرا مونس ہے اور یہ ہررا کی تصغیر ہے اور ہرر مذکر ہے اور یہ حریر کی تصغیر ہے یہ حریر کی تصغیر ہے حریر اس کی تصغیر ہرر کی تصغیر حریر اور ہررا کی تصغیر حریرہ تو آپ نے یعنی ان کا نام اس طرح تبدیل کر کے لیا کیونکہ معنی ایک ہے کل تو میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یعنی وہی تسنیہ مراد ہے کہ میں آپ کے خطاب کو سن کر اور آپ کے پکار کو سن کر بار بار حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس سعادت سے ہم کنار ہونا چاہتا ہوں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں فرمائیے اعلیٰ الحق اس کا معنی میرے پیچھے آؤ آو، وہ مزہ اور آپ آگے کو چل پڑے فتبہ ٹو تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا فتاخ آپ گھر میں داخل ہوئے فسطہ اذن فستہ اذن اور آپ نے عزن طلب کیا اور مجھے بھی اجازت دی اندر داخل ہونے کی فداخالہ فوجات لبن فی قدین تو آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے بڑا پیالہ دیکھا دودھ سے بھرا ہوا فقال پوچھا من عی نہ حاض یہ دودھ کہاں سے آیا ہے قالو تو گھر والوں نے کہا احدت ہولا کا فلان او فلانا کہ فلاں مرد یا عورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے ان کے پاس بکریاں ہیں تو انہوں نے یہ دودھ پیالہ بھرا آپ کو ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے نبیر اسلام نے کیوں پوچھا ہو سکتا ہے وہ دودھ صدقے کا ہو اور صدقہ آپ قطن استعمال نہیں کرتے تھے تو آپ نے اسی لیے پوچھ لیا اور جب بتایا گیا کہ یہ حضیہ ہے اور یہ بطور تحفہ آپ کو دیا گیا ہے کالا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اباہر اے ابو حرا حر قل تو لبیک لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اب حکم دیجیے اعلیٰ الحق الاحل صفح فد جاؤ کی طرف اور انہیں بلا کر لاؤ میرے پاس قال ابو ابرف ماتے ہیں کہ وہ اہلصفہ تھے الاسلام یہ صحاب صفہ جو تھے یہ اسلام کے مہمان تھے مسلمانوں کے مہمان تھے آپ سمجھیں کہ یہ طلباء تھے طلباۃ العلم جو اپنے گھروں سے آئے ہوئے تھے اور جن کا مدینہ میں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی اہل و عیال اور نہ کوئی مال نہ کوئی تجارت کوئی جگہ نہیں تھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسی نبی میں ایک چبوترا تھا ایک کمرہ نما وہاں ایک چیز بنی ہوئی تھی اور وہاں ٹھہرایا ہوا تھا ان کی تعداد مختلف رہتی تھی یعنی کبھی سو کبھی ستر اور کبھی اس سے کم کبھی اس سے زیادہ جو سب سے زیادہ ان کی تعداد ثابت ہے وہ چار سو تھے تو تعداد کم زیادہ اس لیے ہوتی تھی کہ کبھی یہ جہاد پر نکل جاتے اور کبھی یہ اپنے مقاصف کے لیے نکل جاتے تو تعداد اسی طرح گھٹتی بڑھتی رہتی اور یہ مسلمانوں کے مہمان تھے چنانچہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی ادا عطا تو صدقۃُن باثل جب نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ ان کو بھیج دیتے برمی یتناب المنہا شعین اور آپ خود اس سے کچھ نہ کھاتے وحضا عطاۃ و حدیت الن عرص الم وہ اصاب و منہا و اشرق ہمفیہ اور اگر تحفہ آپ کے پاس آتا کوئی تو آپ ان کو بلا لیتے خود بھی اس میں سے استعمال کرتے ان کو بھی شریک کر لیتے ان ہدیہ ہوتا تو آپ ان کے ساتھ مل کر اس کو تناول فرماتے یا نوش فرماتے اور صدقہ ہوتا تو سارا ان کو بھیج دیتے خود نہ کھاتے فسا انیزہ لے کر ابو کہتے کہ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی ایک تو مجھے بڑی شدت کی بھوک ہے دوسرا ایک ہی پیالہ دودھ کا ہے اور اس پر بھی میں تمام اصاب صفحہ کو بلا لوں جن کی تعداد اس وقت ستر کے قریب تھی تو وہ کیا پیئیں گے اور کیا بچائیں گے فسا نہیں مجھے یہ بات تھوڑی سی ناگوار لگی فقول اور میں نے اپنے دل میں کہا وما ما حاض اللہ بن کہ اہل صفہ یہ دودھ اصاب کا کیا کر لے گا ستر کی تعداد میں اس وقت وہ موجود ہیں اور ایک پیالہ دودھ کا انہیں کیا کفائد کرے گا لیکن ساتھ ہی میں نے سوچا کن تو حقیب من حاض اللہ نے شربت اطخوا بے حا میں سمجھتا تھا کہ اس دودھ کا میں ہی حقدار ہوں مجھے اس وقت بھوک بھی ہے بڑی کمزوری بھی ہے تو پی کر اپنی بھوک مٹا لوں اور کمزوری دور کر کے کچھ طاقت حاصل کر لوں فائدہ جاؤ امرانی فکون انا عنا عورت وما اہم ان ہیم وہ ماں اللبن جب وہ آ تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو دودھ پیش کروں تو وہ ان اصح من لوغانی اللبن اور مجھے اس دودھ سے کچھ ملتا یہ ممکن نہیں تھا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی بلند یقین منطاۃ اللہ وطاعت رسول ہی بدھن لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کچھ چارہ کار بھی نہیں تھا اطاعت بھی فرض ہے ہم پر چنانچہ نبی علیہ السلام کی اطاعت مجھے کرنی پڑی فتح ان کے پاس آیا فعت ان کو بلایا فقب الو وہ سب آ گئے انہوں نے اجازت طلب کی فعظین الحم آپ نے ان کو اجازت دے دی امام بخاری نے یہ حدیث اس کی کے بعد میں ذکر کی ہے اور وہاں امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ آپ کسی کو بلائیں اور وہ آپ کے گھر تک آ جائے تو وہ داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرے یہ نہیں کہ آپ چونکہ بلا چکے ہیں وہ ایزن کافی ہے وہ نہیں وہ آپ آ گئے ان کے گھر تک پہنچ گئے تو داخلے سے قبل بھی اجازت دینا ضروری ہے جیسے اصحاب صفہ ان کو بلایا اور وہ آ گئے مگر داخل ہونے سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام سے داخلے کی عزن لی اور اجازت دی فعادی آپ نے ان کو اجازت دے دی سے ہم نل بیت اور انہوں نے گھر میں اپنی ایک جگہ پکڑ لی سب نے اور سب بیٹھ گئے اعلیٰ فرمایا یا ابا ہر اے ابو خرا خلد اللہ بیگ یا رسود اللہ اعلیٰ خود کہ پیالہ پکڑ لو اور ان کو دو ایک ایک کر کے سب کو دو فاخست القد وہ پیالہ میں نے پکڑ لیا فجعلت تو الرجل ایک شخص کو دیتا پھیاشرف وہ پیتا ہتھا یروا حتہ کہ وہ سیراب ہو جاتا اور اس کا پیٹ بھر جاتا سنم علی القد ہے اور پھر وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا فوسی القد ہے اور پھر میں دوسرے کو پیالہ دے دیتا پھیاشرف وہ بھی پیتا حقہ یوروا حق کہ وہ بھی سراب ہو جاتا فکم یوردو علیہ القدہ پھر وہ بھی مجھ پر پیالہ واپس کر دیتا اور میں تیسرے کو دیتا چوتھے کو اس طرح تو یہ پیالہ ایک تھا اور پینے والے اتنی تعداد میں تھے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ پہلے شخص کو دے دیا جائے اور وہ پیے اور پھر اپنے ساتھ والے کو دے دے پھر وہ پیے اور وہ اپنے ساتھ والے کو دے دے لیکن یہاں ابو حریرا ہی سب کو دے رہے تھے یہ ان کمال زیافت ہے یعنی کسی گھر میں آپ مہمان ہو تو گھر کا ایک بندہ آپ کا خادم ہو اور وہ آپ کی خدمت پر معمور ہو تو یہ اصل ضیافت کا حق ہے ورنہ ایک کا دوسرے کو دینا دوسرے کو کا تیسرے کو دینا تو اس کا معنی یہ سمجھا جاتا کہ جو مہمان وہ خود ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں لیکن کمال زیافت کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کچھ نہ کریں اور میزبان کسی ایک شخص کو معمور کرے ان کی خدمت کے لیے چنانچہ ابو حریرا ایک کو دیتے جب وہ سیراب ہو جاتا تو پیالہ لے کر دوسرے کو دیتے پھر تیسرے کو اس طرح سب کو انہوں نے پیش کیا اور سب نے پی لیا حت انتحیۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ میں نبی اسلام تک پہنچ گیا بقد رول روی القوم و جبکہ جب کہ پوری قوم دودھ پی کر سیراب ہو چکی تھی فقط القدر رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے لیا فوضح والد ہی اور اپنے دستے مبارک پر رکھا فنا دلی مجھے دیکھا فتبسم اور آپ مسکرائے فقال فرما باہر اے ابو قلط اللہ بیگ یارس اللہ فعال بقی تو انا بنت فرمایا کہ میں اور تو باقی بچیں باقی سب نے پی لیا کل تو صدقہ یار رسول اللہ عرض کیا کہ آپ سچ فرما رہے ہیں سب پی چکے ہم دونوں باقی بچے ہیں قالا اوقع شرب فرمایا کہ بیٹھو اور اب تم پیو فقائد تو تو میں بیٹھا اور میں نے پینا شروع کر دیا اور خوب پیا فقال اشرف فرمایا کہ اور پیو فشرف تو تو میں نے اور پیا فما قول و اشرف آپ بار بار مجھے اشرب اشرب کہتے رہے پیو اور پیو اور پیو حتیٰ خلط ہو حتیٰ کہ بار بار پی کر میں نے عرض کیا لا بلوی باث بالحق حقی اجد عجیت الحم قسم الزاد کی جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا اب اس دودھ کا مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا مانا حلق تک سیر ہو چکا ہوں سیراب ہو چکا ہوں اور اب یہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا پورا پیٹ بھر چکا اور حلق تک سیراب ہو چکا ہوں قال فرے تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ پیالہ فات القدح پھر وہ پیالہ میں نے نبی السلام کو دے دیا فحمد اللہ و سما و آپ نے اللہ کی حمد بیان کی الحمدللہ کہا اور بسم اللہ کہا اور ہم سب کا بچا ہوا دودھ آپ نے پیے شارب الفضلہ ہم سب کا بچا ہوا دودھ آپ نے پیا الحمدللہ اور بسم اللہ کیوں پڑی الحمدللہ اس لیے کہ اس وقت بھوک عام تھی اور اللہ تعالی نے وہ دودھ جو آپ کو تحفہ دیا گیا تھا اس میں برکت ڈال دی اور سارے صاحب صفحہ سیراب ہو گئے ان کی سرابی پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ اس لیے کہ دودھ پینے سے پہلے آپ نے اللہ کا نام لیا کھانے سے قبل پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور دودھ کی ایک مخصوص دعا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے بسم اللہ ہی برکت اللہ یہ پڑھ کر دودھ پینا چاہیے تو شری نبی علیہ السلام نے الحمد بھی کہا اور بسم اللہ بھی کہا الحمد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عدیم الشان نعمت سے ان طلبہ کو سیراب کر دیا جس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ اس لیے کہ ہر کھانے اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کھانے میں شیطان کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا تو یہ حدیث مدیر اسلام اور صحابہ کی تنگی معیشت کی ترجمانی کر رہی ہے یہاں صرف ایک تھوڑا سا اشکال سامنے آ رہا ہے جو ابو حیرا نے کہا کہ اتنا پی چکا ہوں کہ اب کوئی گنجائش واقعی نہیں بچی ہمارا پیٹ بھر گیا اور حلق تک سیراب ہو گیا اور اب ایک گھونٹ اندر داخل ہونے کی جگہ نہیں بچی تو اتنا کھانا اور پینا جائز ہے جب کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے یکف ابن عدم القیماتم ابن عدم کو چند لکنے ہی کافی ہوتے ہیں یقم نہ بہو جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں چند لق میں ابن آدم کو کھانے چاہئیں تاکہ ایک روح اور بدن کا رشتہ قائم رہے اور چند لقمے اس کی کمر کو سیدھا رکھیں اور اگر کبھی زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس ہو صاحب لام حال اگر لام حالہ کھانا ہی پڑے تو اتنا کھاؤ کہ بصول و سلطا میں ہی بصول و سل ہی و سے ہی ایک تہائی حصہ کھانے کا رکھو ایک تہائی پینے کا رکھو اور ایک تہائی سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دو یہ مسلم احمد بھی حدیث ہے تو ابو حیرا تو فرما رہے ہیں کہ اتنا مجھے اللہ کے نبی نے پھیلا دیا کہ مزید گنجائش باقی نہ بچی اور پوری طرح سیراب ہو گیا حتیٰ کہ ایک گھونٹ کی بھی کوئی گزرگاہ باقی نہیں تھی میرے پیٹ میں تو تجویز یہ ہے کہ یہ جو عام معمول کا کھانا اس طرح ہونا چاہیے چند لقمے ہوں چند کھجوریں ہوں یا پھر اگر زیادہ سے زیادہ بندہ کھائے تو ایک تہائی پیٹ کا حصہ اس کا کھانے سے بھرے اور باقی پانی وغیرہ اور سانس کے لیے چھوڑ دے لیکن کبھی شاز و نادر ایسا کوئی موقع بن جائے انسان خوب پیٹ بھر کر سیراب ہو کر کھائے اور پیے تو اس کا جواز اس ندی سے نکلتا ہے امام النبیہ کے سامنے نبی اسلام کے بار بار فرمانے پر ابو حریرا نے بار بار دودھ پیا تو مانا یہاں تک بھی کبھی, کبھی کبھی کھا لینا چاہیے اتنا بھی کبھی کبھی پی لینا چاہیے کہ انسان مکمل سیراب ہو جائے اور مکمل طور کے اس کا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے یعنی اتنے کھانے کا جواز بھی اس حدیث سے سامنے آتا اور ثابت ہوتا ہے اللہ وغیرہ جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت ساعد يقول إني لأول العرب رما بسهم في سبيل الله ورأيتنا نرز وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشات ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام خلط إذا وظل سعيي یہ حدیث وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے فرماتے کہ انلاب العرض رماب فی الفی صبل میں پورے عرب میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا یعنی دین اسلام میں جہاد فی سبید اللہ کے لیے سب سے پہلا تیر پھینکنے کا شرف اللہ نے مجھے دیا اسلام وقاص فرما رہے واعط النق اور ہم پر یہ نوبت بھی آئی ہم جہاد کرتے تھے نبیر اسلام کے ساتھ پمازن تعمن اللہ واراک الحبلا اور ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا اللہ واراک واراک الحبلا ایک درخت جو جنگل میں پایا جاتا تھا اس کے پتے وہ سمر اور یہ کیکر کیکر کے چھلکے یعنی کیکر کے چھلکے ہم کھاتے اور اس درخت حبلا درخت کے پتے کھاتے کھانا ہمیں نہیں ملتا تھا خوراک نہیں ملتی تھی راشن نہیں ہوتا تھا حالانکہ لڑنے والوں کے لیے مجاہدین کے لئے بڑی خوراک چاہیے ہوتی ہے خوش خوراک ہونا ضروری ان کے لئے تاکہ ان کی طاقت بحال رہے لیکن ہم نے یہ وقت بھی دیکھا کہ نبی السلام کے ساتھ جہاد کرتے تھے راشن نام کی کوئی چیز نہ ہوتی اور درختوں کے پتے کھاتے چباتے اور کیکر کے چھلکے اتار کر وہ کھاتے یہ ہماری خوراک ہوتی و ان عہدنا لہذا مالہ خلتن اور ہم یہ چھلکے وغیرہ پتے وغیرہ کھا کر جو قضائے حاجت کرتے وہ ایسی ہوتی جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں مالہ خلتن جس میں ان قضائے حاجت کے سوا اور کوئی چیز شامل نہ ہوتی کوئی چیز نکس نہ ہوتی اور بکری کی مینگنیوں کی طرح وہ ہماری قضائے حاجت ہوتی یہ پتے کھا کھا کر تو یہ ساتھ میں بقاس نے اس دور کی تصویر کشی کی ہے یعنی جہاد زوروں پر تھا لیکن کھانے پینے کا سامان نہ دارد بالکل راشن دستیاب نہیں تھا کھجورے تک دستیاب نہیں تھی اور کوئی جنگیں اس طرح لڑی کئی ایک کہ پتے کھا کر گزارا کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا اور پتے کھا کھا کر یہ نوبت ہوتی کہ بکری کی مینگنیوں کی طرح حاجت ہوتی سم اس وحت بنو اسد تو اگزرونی عدل اسلام اور پھر یہ بنو و اسد اسلام پر مجھے سکھانا چاہتے ہیں اور سکھا کر میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں یہ کیا بات یہ بنو اصد اسد کون ہے یہ بنو اصد اسد یہ عراق سرزمین عراق کا ایک قبیلہ ہے بنو اسد کہ یہ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں یہ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے دین اسلام کے احکام سکھا کر مجھے سیدھا کرنا چاہتے ہیں میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ساد میں وقاص رضی عنہ امیر عمر رضی کے عمر سے عراق کے گورنر تھے اور عراقی یعنی ایک فتنہ پرور قوم تھی ایک مجموعی طور پر ہر قوم میں یعنی خیر و شر ہوتی ہے مگر عراق میں یہ شر کا پہلو زیادہ تھا اور ہر گورنر پر وہ کیڑے نکالا کرتے تھے تو ساد میں وقاف رضی الحماء کے بارے میں بھی شکایتیں شروع کر دیں حالانکہ یہ عظیم مجاہد تھے اشرم میں, میں سے تھے اتنا ان کا شرف ان کا کہ جن کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اپنے نبی اسلام کی زبان پر تو ان کے خلاف یہ بنو اسد نے باتیں شروع کر دیں کیڑے نکالنے شروع کر دیئے امیر عمر تک شکایت بھیج دی اور خاص طور پہ ایک بڑھے شخص نے جب امیر عمر نے تحقیق کی اور معاملے کی تفتیش کی تو ایک بوڑھا شخص پیش ہوا بنو اسد کا ہی عراقی تھا تو اس نے کہا کہ ہمیں سات سے تین اعتراض ہیں ایک یہ کہ لا یسی و بصری ہے یہ جہاد نہیں کرتے لشکر بھیجتے ہیں خود ساتھ نہیں جاتے دوسرا بلا یاد فرق یا اور جو معاملات آتے اس میں عدل نہیں کرتے اور ولا یسم بصویہ اور جو مال ہوتا ہے اس کو برابر تقسیم نہیں کرتے تقربہ پربری کرتے ہیں اپنوں کو دیتے ہیں بیگانوں کو نہیں دیتے تقسیم میں ظلم کرتے ہیں حالانکہ سارا جھوٹ تھا یہ تین باتیں انہوں نے کی اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک شکوا کیا تو جناب سعد فرماتے ہیں کہ یہ بنو اسد یہ ہمارا اتنا قدیمی تعلق اسلام سے اس طرح ہم نے جہاد کیا اور اشرہ وبشرا ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے اور اب یہ لوگ ایک نیا قبیلہ کی مجھے سکھانے آ رہے ہیں خب تو اذن بذل سی اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے یہ لوگ مجھے سکھائیں گے اور مجھے دین پڑھائیں گے تو پھر تو میں بری طرح ناکام ہوں اور میری ساری کوششیں بیکار ہیں اگر یہ لوگ میرے معلے میں اور میرے مربی بننے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سارا جھوٹ ہے اور فتنے کے سوا کچھ نہیں امیر عمر رضی اللہ نے جب تفتیش کی تو یہ باتیں سامنے آئیں تو سال میں رضی اللہ بالکل خاموش رہے اور ایک دعا کی انہوں نے کہ یا اللہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے یہ بوڑھا شخص یہ شخص اگر سچ بول رہا ہے تو اس کو کثرت اولاد سے نواز اور اس کو فقر اور تنگستی میں مبتلا کر دے اور پھر اس کو لمبی عمر عطا فرما اتنی لمبی عمر کے وہ لمبی عمر اس کی تجلیل اور اس کی احانت کا باعث بن جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس شخص کی اولاد بھی بہت ہوئی فخر بھی بے تحاشا ہوا عمر بھی لمبی ہوئی حتیٰ کہ اس کے جو یہ جو اوپر کے یہ بال تھے آنکھوں کے اوپر کے گوشت تھا لٹک کر آنکھوں میں آ گیا اور جب کسی کو دیکھتے تو اس کو یوں اوپر اٹھا کر دیکھتے اپنی آنکھیں کھول کر یوں دیکھتے اور جب یہ کہیں چلتا تو بچے اس کو تنگ کرتے بلکہ اس میں ایک بری ایک عادت پڑ گئی اور وہ کوئی لونڈی ہوتی ہے کوئی عورت دیکھتا تو اس کو اپنے ہاتھ سے ٹھوکر مارنے کی کوشش کرتا اور جب اس کو اس کی یہ تجلیل ہوئی لمبی عمر فقر اور اولاد کی کثر و وہ پریشان کرنا شروع کر دیتے تو یہ فرماتے کہ اسابت دعوت و سارا مجھے ساٹھ کی بد دعا لڑ گئی کیونکہ وہ جھوٹ تھا چنانچہ امیر عمر نے سعد کو معذول کر دیا معذول اس لیے نہیں کیا کہ ان کے دل میں کوئی بات تھی بلکہ اس لیے کہ عراقیوں نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا تو فتنے کی آگ کو جو ہے وہ سرد کیا جائے اور پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عراقی کی ہی گورنر کو برداشت نہ کرتے ہر گورنر کے تعلق سے فتنہ کھڑا کرتے تو عبد الملک بن مروان نے حجاد یوسف کو بھیجا گورنر بنا کر اس نے پھر تلوار چلائی ڈنڈے کے زور سے عراقیوں کو سیدھا کر کے رکھ دیا اور جو ان کے شکوے ہوتے تھے اب ساری زبانیں گھنگ ہو گئیں اور اتنا انہوں نے ایک قتل و غارت گری کا میدان گرم کیا کہ عراقی جو ہے وہ ہوش میں آ گئے اور پھر وہ کسی قسم کے فتنہ کے قابل نہ رہے اب استاد نے وقاص کو فضول کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی تحفظات تھے یا کوئی اشکال تھا صرف فتنہ ختم کرنے کے لیے اور ان کا دل مطمئن تھا ان پر اور پوری طرح وہ ان کے شرف کے قائل تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امیر عمر کا انتقال ہوا تو چھ افراد پر مشتمل ایک شعرا بنا کر گئے اگلے امیر کے انتخاب کے لیے کہ ان چھ میں سے ایک امیر منتخب ہو ان چھ افراد میں سے ساتھ میں بقاس کا نام بھی تھا اور امیر عمر فرما کر گئے کہ اگر ساتھ کو منتخب کر لیں گے تو یہ اس کا اہل ہے اس کا ماننا یہ کہ ان کے دل میں کوئی ان کے بارے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو کسی شک کو ظاہر کرے جیسا کہ بعض لوگ اس پر اعتراض وارد کرتے ہیں ایسے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا صرف فتنے کی آگ بجھانے کے لیے انہوں نے ساک کو معذول کیا اور جو شرف ان کا احترام اور مقام ان کا ان کے دل میں موجود تھا اس کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے اس شعرا ان کا نام ڈال دیا اس شورہ نے ان کے بعد نئے امیر کا اور نئی قیادت کا انتخاب کرنا تھا اور ساتھ یہ اشارہ بھی دے گئے کہ سال ان کو کا چناؤ اگر ہو جائے تو وہ حقیقم بل عمارہ ہے اور امارت کا اہل اور امارت کے لائق ہے قال حدثني عثمان وقال حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبضا به أم المؤمنين سيدة عائشة صديقة طاهرة مطهرة رضي عنها كهديثة فروا تنيه كما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کے خاندان کے افراد انہیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا بدھ قدیم المدینہ جب سے آپ مدینہ آئے ماشابع نہیں سیراب ہوئے نہیں پیٹ بھرا ان کا کس چیز سے منتعام بر گندم کے کھانے سے گندم کے آٹے سے صلاح صلی انتباع متواتر تین راتیں یعنی متواتر تین راتیں آپ نے گندم کھائی ہو آٹا کی روٹی کھائی ہو ایسا آپ کی پوری جو ایک حیات طیبہ مدینے کی پوری زندگی میں ایسا نصیب نہیں ہوا حتیٰ قبل حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا مانا اگر ایک دن گندم مل گئی دو, دو دن مل گئی تو تیسرے دن نہ ملی مسلسل متوازر تین دن آپ کو گندم کے روٹی نصیب نہ ہوئی حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ حدیث نبی السلام کی تنگی عیش کی دلیل ہے جی قال حثنی ا ابن براهیم ابنی عبدگر الررحمنی قال حتنا اسحاباق هو الذرا کو ان س عریبنی کدا انحل عن عرووة انا اشہ رغِي الله انن قالت ما اک آلو محمد انصل الله عليه ووسلم اقلل دنی في یوم من الللا احدا بخاری کے شخ اب اححاب من بن, بن, بن بد الررحمن کی روایث س ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسحاق کے دادے کا نام بھی ذکر کیا عبدالرحمٰن یہ اس محدین کی اسلام لط تمغیز ہے اس راوی کی تمیز کے لیے اصل میں یہ راوی امام بخاری کا شیخ تو ہے مگر اس کی روایتیں بہت کم امام بخاری نے لی ہیں اور اسحاق بن ابراہیم ایک معروف امام بخاری کا شیخ ہے جو اسحاق بن راہ کے نام سے معروف ہے تو وہ بھی اسحاق بن ابراہیم ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تمیز کے لیے اس کے دادے کا نام لیا ہے کہ یہ اسحاق ابن ابراہیم بن عبد الرحمٰن ہیں اسحاق بن ابراہیم بن رہے نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں لد تمیز اگر عبد کا نام نہ لیتے تو طلبہ کو اشتباع ہوتا کہ یہ اسحاق بن ابراہیم جو ہے الحمد علی اسحاق بن رہے ہے تو عبد دادے کا نام لے کر امام بخاری نے میّت کر دیا اسراوی کو کہ اب رہوے نہیں ہیں بلکہ یہ صاحب بن ابراہیم بن عبد الرحمن البغوی ہیں رحمہ اللہ یہ ماں بخاری کی ثقافت اور ایک صراحت اور ایک علمی نقطہ ہی یہ فرماتے ہیں کہ یہ رایت سجدہ عائشہ فیقہ کی روایت سے ہے ماں اقالہ علم محمد صلی اللہ و سلم اخلاثین اخلاثین فی یومن الحدہ ماتم کہ رسول اللّہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا کھانا ایک دن میں دو بار جو کھانا کھاتے تو ان میں ایک کھانا کھجور ہوتا تھا اگر دوپہر یا صبح گندم یا جو کی روٹی نصیب ہوئی تو شام کو نہ ملتی شام کو گندم کھاتے یا کھجور کھاتے تو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان کا کھانا ایک دن میں دو بار کا کھانا جو ہوتا اس میں ایک کھانا کھجور کا ہوتا تھا یہ تنگی عائش کی دلیل اور کھجوریں بھی یعنی بہت قلت کے ساتھ تھیں ایسا کی حدیث ہے کہ معاشینہ میں نے قمر حتیٰ فوت حت خیبر کہ ہم کھجوروں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرا حتیٰ کہ خیبر فتح ہوا یعنی فتح خیبر تک بھی کھجوریں کم ہی ہوتی تھیں تو پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوئیں حتیٰ کہ خیبر فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا اور بے تحاشا کھجوریں اللہ نے ادا فرما دی اور فتح خیبر سات ہجری میں ہوا ہے مانا جو ہجرت مدینہ کے تقریباً سات سال تک یہ تنگی عیش رہی اور فتح خیبر کے بعد اللہ تعالی نے فراوانی دی اور یہ کھجوریں اور دیگر اناج دستیاب ہوا اور اللہ تعالی نے مستحکم کیا اسلام کو تو باہر کیا کہ اتنا عرصہ نبی صلام کی یہ تنگی عیش اور آپ کی جو ایک ذیخ معیشت ہے اس کی کیئینہ جا رہی حدیث جی قال احمد بن قال عن قال ہاں یہ عمر ایشا ذکا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بستر چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی یعنی وہ روئی کے ساتھ نرم نہیں تھا بلکہ کھجوروں کی چھال اس میں بھری ہوئی تھی جو آپ لیٹتے اور سوتے تو آپ کے جسم جسم اطہر پر اس درخت کے جو وہ نشان پڑ جاتے آپ کی کمر پر وہ نشان بعضوں کا نمایاں نظر آتے تو یہ نبیر اسلام کی معیشت کی تنگی کے مظاہر ہیں تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ احانت نہیں تھا یعنی یہ تنگی عائش یہ یعنی ایک توہین و تزلیل نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان سمجھ لیجئے یہ ایک اکرام سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان امور کے ذریعے مزید ان کے دراجات کی بلندی چاہتا تھا صحابہ اکرام کی اور خود رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نبی السلام کی عدیث ہے کہ ان اللہ قصم اخلاق کا کما قسم ارزا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزی بانٹی ہے اس طرح تمہارا اخلاق بھی بانٹا ہے یہ اخلاق جو دین ہے وہ دین بھی اللہ کی ہے جس کو دے اور جس کو نہ دے اور روزی رزق اور مال بھی اللہ کی دین ہے کسی کو دے اور کسی کو نہ دے اللہ تعالی کی تقسیم ہے اور جن کا توقع اللہ پر ہوتا ہے اور تقدیر پر پختہ ایمان ہوتا ہے وہ اس تقسیم پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کوئی شکوہ نہیں کرتے اللہ تعالی کی تقدیر ہے جو ہم سب پر نافذ ہے اس پر وہ راضی ہونے والے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی ایک ایسی ایک اطلاع کی شکل ہے تو صبر کرنے والوں کے مزید درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے آگے آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یو دی یو رت دنیا لمن و اللہ یحب ملّہ بلائی وقت دینا اللہ منگو کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے خواہ محبت ہو یا نہ ہو دے دیتا ہے دنیا کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک لیکن دین دیتا ہے صرف محبت کی بنا پر جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے تو یہ صحابہ دین میں مستحکم تھے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے لیکن دنیا میں عزمائشیں آتی تھیں اور دنیا کی دین قطع محبت کا مذر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عیش کی تنگی رکھی تضیل یا توہین کے لیے نہیں بلکہ تقریم اور تعدیم کے لیے تاکہ یہ چیزیں ان کے مزید ذراجات کی بلندی کا باعث بن جائیں قال حدثنا حدبت ابن خالد قال حدثنا حمام ابن یحیاء قال حدثنا قطادت قال مالک حدیث اور ان کا روٹی بنانے والا کھڑا ہوا تھا اس کا معنی یہ کہ جو آگے دور آیا تو باقاعدہ نوکر چاکر تھے حتیٰ کہ ایک بندہ روٹی بنانے پر معمور تھا اللہ نے غسرت دے دی فراخی دے دی اور انح مالک کے لیے تو خاص طور پر فراخی رزق کی دعا اللہ کے نبی نے کی تھی تین دعائیں دی تھیں کہ یا اللہ اس کا مال بڑھا دے اس کی اولاد بڑھا دے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے تو انحصر ماتح کہ اللہ نے اتنے بچے دیے کہ مجھے ان کے نام تک یاد نہیں تھے اور اتنا مال دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا میرا مال کہاں کہاں پڑا ہوا ہے کتنا ہے اور کہاں پڑا ہوا ہے کتنا اللہ نے مال عطا فرما دی اور پھر اپنی عمر کے آخری دور میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے دو دعائیں قبول کر لی دو چیزیں عطا فرما دی اولاد بھی اور مال بھی اور تیسری کا انتظار ہے تیسری دعا کیا تھی کہ ان اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی نوکر چا تھے تو ایک بندہ ان کا معمور تھا روٹیاں بنانے پر تو وہ خباس روٹیاں بنانے والا کھڑا ہوا تھا فقالا اور انہوں روٹیاں بنا کے سامنے پیش کی انس نے کہا کلو تم کھا لو میرا کھانے کو اس لیے دل نہیں کر رہا کہ فما علم النبی وسلمرآغیف مرکََََََََََََّ حط اللہ قابل كہ نبيٰ السلام نے اپنی پوری زندگی مرقق روٹی نہیں دیکھی حتى کہ اللہ سے جا ملے روٹی جو آٹا جو باريف ہو پيسا ہوا اور اس کی جو وہ روٹی بنے جس کو چپاتی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی چپاتی نہیں دیکھی ولار آ شاطن سمیت بے عینی قدت و نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی آنکھوں سے بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی شاعن سمیتاً بنی ہوئی مش ہوئی بنی ہوئی بکری اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیکھی اور آج ہمارے دستر خان پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کھانا تیار تھا موجود تھا اور ان کو بھوک محسوس بھی ہو رہی تھی لیکن اچانک نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی تو کھانے پینے کو جی نہ چاہا فرما کہ تم کھا لو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی اور ان کی جو تنگی عیش تھی وہ یاد آ گئی اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا تو یہ بالکل کھانے پر آمادہ نہیں تو یہ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی تنگی معیشت کی ایک دلیل اور اس کا مظہر ہے جی صديقه أم كان يأتي علينا الشهر. هم پر پورا مہینہ ایسا گزر تھا نارا کہ پورے مہینے گھر میں آگ نہیں چلتی تھی یعنی دھواں نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی انما ہو و تمر اور پورا مہینہ ہمارا گزارا پانی اور کھجور پر ہوتا اللہ نُابلحیم اللہ یہ کہ کبھی تھوڑا سا گوشت کہیں سے آ جاتا لحیم لحم کی تصغیر ہے کہ پڑوسیوں میں سے کوئی کس نے بکری ذبح کی ہو تو تھوڑا سا گوشت وہ اللہ کے نبی کو بھیجتا حدیت تو وہ ہم پکا لیا کرتے لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات تین تین چاند گزر جاتے اور ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی اور آپ کے پڑوسیوں میں کچھ انصار صحابہ تھے جن کی بکریاں تھیں تو وہ کبھی کبھی دودھ ہدیتن بھیجا کرتے تھے نویر اسلام کو تو آپ نوش فرماتے اور اپنے اہل کو بھی پلایا کرتے تھے یہ حدیث بھی تنگی عیش کی دلیل ہے جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء الا انهم قد كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابياتهم فيسقيناه دي جی امور المؤمنين فرماتي ہیں اورواسی اوروا کون ان کی بہن کا بیٹا ہے انا ہم کبھی کبھی ایک چاند دو چاند اور تین چاند دیکھتے ایک مہینہ دوسرا اور تیسرا ماں یو فی ابیات رسول اللہ وسلم نار اللہ کے بیگمبر کے گھروں میں آپ کی بیویاں محاذ میں ایک وقت میں نو بیویاں آپ کی تھیں تو اللہ کے بیگمبر کے گھروں میں کسی گھر میں آگ نہ جلتی تین تین چاند گزرے جاتے قالت عروا نے پوچھا ماں تو مکم تو آپ کا کھانا کیا ہوتا قالت الس دو سیاہ چیزیں التمر والماؤ الماؤ کھجوریں اور پانی اللہ القان الا انہو کان لنا جیران النصار اللہ ایک ہمارے کچھ انصاری پڑوسی تھے وکانت اللہ منائح اور ان کی بکریاں تھیں مناءح منیحہ کی جمع ان کی بکریاں تھیں مقان الحدون علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی علیہ السلام کو حدیہ بھیجا کرتے تھے مقام اللبن اور نبی علیہ السّلام کو دودھ پلایا کرتے تھے یہ کبھی کبھی ہدیہ آ جاتا کبھی دودھ کا اور کبھی تھوڑے بہت گوشت کا تو آپ دودھ نوش فرماتے اور وہ گوشت پک جاتا اور آپ تناول فرماتے ورنہ آپ کی معیشت کا عالم یہ تھا کہ تین تین چاند گزر جاتے اور پانی اور کھجوریں یہ ہمارا کھانا ہوتا اور گھروں میں چولہے تک نہ جلا کرتے جی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن عمارة عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مرزق آل محمد قوتا جي جی نبی رحمت السلام کا یہ فرمان اپ کی دعا اللهم مرزق آل محمد قوتہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی اور خاندان ہے اور آپ کا اہل و عیال ہے ان کی روزی بصورت کوتعافر ماد قوت قوت کا معنی وہ روزی جو کفایت پر قائم ہو یعنی نہ بہت زیادہ ہو جس سے ایک فراوانی نظر آئے اور نہ بہت کم جس سے فاقے پر مجبور ہو جائیں بلکہ کفاف کفایت مرت دل یہ آپ کی دعا تھی جو بدن کی قوت کے لیے کافی ہو اور جس روزی کے نتیجے میں جسم اور روح کا رشتہ اور تعلق قائم رہے موت واقع نہ ہو جائے زندگی برقرار ہو وہ اتنی روزی عطا فرما دے اور نبی السلام کی ایک حدیث بھی ہے من اصبح آمن فی سر بھی معافن فی انفی جسد ہی اندہ وت و ہی له ہی جو بندہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے جسم اس کا صحیح سالم ہو صحت مند ہو روزی اس کی قوت ہو یعنی کفایت کی کے ساتھ ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا اکٹھی کر دی گئی اور پوری دنیا کے خزانے اس کے لیے جمع کر کے اس کو عطا کر دیے گئے تو یہ انہیں جسم کی صحت ہو گھرانے میں امن و عافیت ہو روزی جو ہے وہ کفاف کی شکل میں ہو کفایت کی شکل میں ہو تو گویا ایسے انسان کے لیے پوری دنیا اللہ تعالی نے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تو یہ کفاف تو یہ نبی علیہ السلام کی انہیں معیشت کے تعلق سے چند حادیث جو ہیں وہ امام مخائى رحمۃ اللہ نے پیش کی جس سے اس دور اور آپ کے فقر کا اور اس دور کی تصویر کا اندازہ ہوتا ہے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے تین حصے شروع میں انہیں ایک تنگی عائش تھی اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے ساتھ فراوانی دے دی اور آپ کی عمر کا آخری حصہ کفاف پر تھا یعنی بالکل اعتدال پر اللہ تعالیٰ علم محمد صلی اللہ علیہ نبی و اہل وعلیہ اجمعین